حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر دو سو سات میں ارشاد فرماتے ہیں بسرہ میں اپنے ایک صحابی علا ابن زید حارسی کی ہاں جب آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس کے گھر کی وسعت کو دیکھ کر امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم دنیا میں اس گھر کی وسعت کو کیا کرو گے درآم حالانکہ آخرت میں تم گھر کی وسط کے زیادہ محتاج ہو کہ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے ہاں اگر اس کے ساتھ تم آخرت میں بھی وسیع گھر چاہتے ہو تو اس میں مہمانوں کی مہمان نوازی قریبیوں سے اچھا برتاؤ اور موقع و محل کے مطابق حقوق کی ادائیگی کرو اگر ایسا کیا تو اس کے ذریعے آخرت کی کامرانیوں کو پالو گے اللہ ابن زیاد نے کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام مجھے اپنے بھائی عاصم ابن زیاد کی آپ سے شکایت کرنا ہے حضرت نے پوچھا کیوں اسے کیا ہوا اللہ نے کہا کہ اس نے بانوں کی چادر اوڑھ لی ہے اور دنیا سے بالکل بے لگاؤ ہو گیا ہے تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اپنی جان کے دشمن تمہیں شیطان خبیث نے بھٹکا دیا ہے تمہیں اپنی آل اولاد پر ترس نہیں آتا اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے جن پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے اگر تم انہیں کھاؤ برتو گے تو اسے ناگوار گزرے گا تم اللہ کی نظروں میں اس سے کہیں زیادہ گرے ہوئے ہو کہ وہ تمہارے لیے یہ چاہے اس نے کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام آپ کا پہناوا بھی تو موٹا جھوٹا اور کھانا روکھا سوکھا ہوتا ہے تو حضرت نے ارشاد فرمایا تم پر حیف ہے میں تمہارے مانن نہیں ہوں خدا نے آئی حق پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے کو مفلس و نادار لوگوں کی سطح پر رکھیں تاکہ مفلوک الحال اپنے فقر کی وجہ سے پیچو تاب نہ کھائے